أَيْدِي مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ ومن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يتولف بهما ومن تظا ع خيرا فان الله شاكر ہر قسم دی حمد و تعریف تمجید تقدیس اس مالک الملک رب العزت وقدہ لا شریق نائق ہے کہ جو یہاں مہینیاں دے بدلن دے نال, نال سارے واسطے نیکی دے مزید موقع فراہم کرتا رہے جس طرح موسم بدلتے نے مہینے بدلتے نے اس طرح ہی نیکی مختلف موقع آن دے جان دے رہنے دے سال دے مہینیاں دی تعداد جس دن تو اللہ وحد شریق نے زمین و آسمان بنائے نے بارہ ہی چلی آ رہی ہے قرآن مجید اندر ارشاد فرمایا جس دن تو اللہ نے زمین و آسمان بنائے نے مہینیاں کی تعداد بارہ ہی چلی آ رہی ہے یہ مہینے اپنے اپنے وقت سے آتے نے اور مختلف دی نشان دہی کرتے چلے جاتے ہیں اللہ رب العزت دا بے پایا اور بے حد و حساب شکر ہے کہ انہیں رمضان المبارک جیسا مہینہ ساری زندگی اندر ساری صحت و آفیت اندر لیا اور مکمل فرمایا اللہ کرے کہ او دے جملہ فوائد سانو حاصل ہو گئے ہوں رمضان اندر جڑی اسی تربیت حاصل کیتی ہے وہ کی زندگی اندر جاری ہو ساری ہو گئی شوال کے مہینے دیا ہوں تک اسی ایرہ نماز ادا کر چکے ہوں اور چودری نماز واسطے جمع ہاں جو ہر ایک اے حساب کرنا چاہیے کہ اللہ دہاں میرا کھاتا تے کھل چکا ہے نیکیاں دا انشاءاللہ اللہ حساب کھل گیا ہے رمضان دی عزت وہ ادب و احترام کرن والے شخص دا اللہ ہاں دا کھاتا کھل چکا ہے ہوں اس کھاتے اندر مزید نیکیاں جمع دیا چاہی رہ حساب روزانہ کرتے رہیے تو بہت ہی بہتر ہے تیرا نماز ابھی پڑھ چکے ہیں ہوں دیکھنا اے ہے کہ یہاں چو کن نمازہ ابھی با جماعت پڑھیا نے اور کنیا جماعت تو بغیر پڑھیا جا جماعت پڑیاں نے کنیا دی تقبیر اولا سانو ملی ہے اور کن دی تقبیر اولا تو اسی رہ گئے ہیں یہ حساب روزانہ چلے گا تو پھر ہی ہے معاملہ ٹھیک جی سستی اور غفلت واقع ہو گئی سے پھر معاملہ پیچھے ہی چلا جانا ہے نقصان اور خسارے اندر اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو گئی۔ جس اللہ نے رمضان فرض کیتا ہے اسی اللہ نے سارا سال ساری زندگی نماز فرض کی تھی ہوئی اے نہیں سمجھنا چاہیدہ کہ رمضان دی فرضیت کسی ہور دی طرف ہوئیں کہ نماز دی فرضیت کسی ہور دی طرف ہوئیں ایک کوئی اللہ ہے جن نے رمضان فرض کیتا ہے اس سے نہیں سارا سال مرد دم تک نماز فرض کیتی ہوئی ہے یہود و نصارہ دی بری ایک عادت اللہ نے قرآن اندر سانو دستی ہے فرمایا اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ تو سنت دین نو تماشا بنایا ہوا کھیل بنایا ہوا جس حکم سے چاہتے ہو یقین کر لےان لے آن دے ہو، عمل کر لین جانتے ہو چڑ پھر اللہ کی عزت تے نہیں نا اللہ دا احترام تے نہیں نا وما قدر اللہ حق قدرے اللہ فرما دینے کہ لوگوں نے میرا مقام پہچانیا ہی نہیں میری قدر جانی ہی نہیں اللہ دے سارے حکم جہے نے ایک جہی حکم نو من لینا کسی حکم نو چڈ دینا یہ وہ سٹھا اور مذاق ہے دی. اللہ تعلق اپنے سارے احکام جن دی توفیق ملدی چلی جائے قبول کرن دی, اور عمل کرن دی توفیق نہیں دی. تاکہ اسی متی اور فرما بردار شمار ہو سکیے کہ اے میرا بندہ فرما بردار ہے اے دے سامنے جدوں کوئی حکم آدھائے اے دیکھ دائے اگر کوئی ان طاقت اندیئے تھے اے فوراں تے عمل پیرا ہو جائے فوراں انہوں اپنے عمل اندر لے آنے اللہ نے کچھ فرائض تے عائد کیتے نے جنہ دی ادائیگی حسب استطاعت ضروری ہے لازمی ہے اندر کتاہی ہی کرنے والا شخص اللہ دیہات جواب دے ہے اور سزا کا مستوچک ہے کچھ عبادات ایسا نے جیڑیاں انسان دی مرضی تے چھٹیاں نے جنہوں نے ابھی نقلی عبادات کہیں فرائض او نے کہ جی ادائیگی ضروری ہے لازمی ہے تے نوافل وہ نے نقلی عبادات انہوں کیا جاتا ہے کہ جڑیاں اپنی خوشی نل بندہ کرے تو بہت زیادہ اجر و ثواب ہے بلکہ اللہ فرما دینے میں وہ دی بڑی قدر کرنا وہ شاید شاکر دے آتے نے قدر دان اللہ قدر دا ہے بندے دی اس عبادت دی جڑی یہ اپنی مرضی اور اپنی خوشی نل کرتا ہے بغیر کسی پابندی کے فرض ادا کرنا ہی کرنا ہے وہ و ثواب ہے لیکن نفل عبادت اللہ بڑی پیاری ہے بندے دی واسطے اے مجبور نہیں بلکہ اپنی خوشی اور اپنی مرضی کرتا ہے مثال دے طور پہ رمضان دا پورا مہینہ ہر اس شخص اللہ نے فرض قرار دے دوں صحت دیتی ہے تندرستی دتی ہے خیر و آفیت ہے وہ بیمار نہیں مسافر نہیں یا کوئی ایسا عذر نہیں جہا شری طور سے قابل قبول رمضان پورا مہینہ فرض ہے اذا ایک روزہ چھت دین والا ایسا بڑا مجرم بن جانا ہے اللہ کی نگاہ اندر؟ فرمایا محمد الرزول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر ایسے شخص نے قیامت تک زندگی دے دیتی جائے جن نے جان بجھ کے ایک روزہ چھڑ دیتا ہوئے اور ایک او قیامت تک مسلسل روزے رکھتا چلا جائے کہ پھر بھی اس گناہ دا کفارہ ادا نہیں ہو سکتا کیونکہ افرض ہے اللہ کی طرف رمضان تو علاوہ باقی گیارہ مہینے جڑے نے انہاں اندر کچھ نفلی روزے بیان فرمائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثلا ہن شوال کا مہینہ شروع ہے اختصار نل گزشتہ جمعے ارض کیتی جا چکی ہے کہ جس شخص نوق نو جڑا شخص یہ چاہتا کہ ایک مہینہ تے اللہ دی دیتی ہوئی توفیق نل میں روزے رکھ لے میرے رمضان دے تے باقی گیارہ مہینہ دے میرے روزے ہی شمار ہو جان یعنی پورا سال ہی میرے روزے لکھ دیتے جان وہ چاہیے شوال اندر چھ روزے مزید رکھنا ہے کے روزے اور رکھ لوے تے اللہ دے ہاں اس بندے دے سارا سال ہی روزے شمار ہو جان گے۔ جس طرح این ایک دن دا بھی ناغا نہیں کیتا۔ دو طرح نال سمجھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ دا ایک قانون ہے قرآن اندر موجود ہے من جا ابال حسنۃ فلہ عشر امثالها کہ جا شخص ایک نیکی کی ہے اللہ کم از کم دس گنا انہوں ضرور بڑھا دینا ہے رمضان دا ایک مہینہ روزے رکھے دس مہینے وہ اللہ نے بنا دیتے باقی دو مہینے رہ گئے سال چھ روزے رکھنا اللہ سچ بنا دے گا اور سچ دن کے دو مہینے بن جاندے نے پورا سال ہی روزے ہو گئے اگر یہ نسخہ اس استعمال نہ کیتا جا سکے پھر دوسری ایک یہ بیان فرمائی کہ تھی رمضان تو علاوہ باقی مہینے اندر ہر مہینے تین روزے رکھ لیا کرو ایا میں بیس ہر مہینے دی ہر چند دے مہینے کی تیرہ چودہ پندرہ تاریخ یہ ایامیں بیس کیا گیا ہے فرمایا تین روزے ہر مہینے رکھ لو گے تو وہ تھی بن جان گے پورے مہینے دے اللہ شمار کر لینا تو جس شخص نو اے شوق ہوگا کہ میرے سارا سال ہی اللہ سے ہاں روزے لکھ دیتے جان وہ بہت ہی اچھا موقع ہے شوال دا مہینہ جا رہا ہے یہ چھ روزے رکھ لین چاہیے کچھ غلط فہمیاں موجود ہیں اج صبح بھی ایک دوست پوچھ رہا تھا کہ کیا شوال دے روزے جہے نے عید تو اگلے دن روزہ رکھنا اور او تو شروع کرنا ضروری ہے کوئی ایسی پابندی اس مہینے دے اندر چھ روزے پورے کرنے نے عید تو دوسرے دن شروع کر دیو تیسرے دن شروع کر دیو اٹھ دن بعد شروع کر د اپنی سہولت اپنی مرضی اپنے حالات دے مطابق ہر شخص نو اجازت ہے اے بھی ضروری نہیں کہ لگاتار ہی چھ پورے کیتے جان وقفے وقفے نل رکھ کے مہینے دے اندر اندر چھ پورے کر لو تعداد چھ کرنی ہے مہینے پورے اندر نہ انہوں نے شروع کرو پابندی نہ ختم کرنے کی کوئی پابندی پورے چھ مہینے دے اندر اندر یہ بعد پھر اللہ وحدہ وحدری ایک مہینہ لیاؤ گے انشاءاللہ شاء نام ذل حج ہے اس مہینے پہلے نو دن نو ذل حج تک جڑے روزے نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایک دن دے روزے دا ایک ایک سال دے روزے کا اللہ نے اجر اور سواب رکھے تھے ایک روزہ تے ایک سال دے برابر اجر سواب زلحجہ دین حاج ہی واسطے اجازت نہیں جڑا سفر اندر ہے اجازت نہیں کہ وہ روزے رکھے وہ حج پہلے دن دے رکھ سکتا ہے حج شروع ہوتا ہے اچھ دل حجا تھا اگر کوئی اس سفر اندر شریک ہے سات زل حجا تک بھی اجازت اے او رکھے پیا یکم تو لے کے سات تک لیکن جدو حج دا سفر شروع ہو جائے پھر حاجی روزہ جائے جڑے دوست مقامی ہیں یعنی حج واسطے نہیں گئے سفر اندر نہیں او نو زل حجہ تک روزہ رکھن ہر سال ہر روزے دا ایک سال دے برابر لاتے ہیں ایک دن دے روزے دا ایک سال دے برابر حاجی ہے اگر کوئی قربانی نہیں کر سکیا توفیق نہیں یا حج دیاں تین قسمہ ہیں حجے تمتو حج کران حج اور حجے افراد انہوں نے حجے تمتو والے واسطے تے قربانی لازمی ہے ضروری ہے دوسرے واسطے گنجائش ہے لیکن او دے اندر کچھ مزید پابندیاں نے جنہ تو وہاں برا ہونا بڑا مشکل ہے جہاں حج جی قربانی نہیں کر رہا دو اللہ نے فرمایا کہ او دس دن دے روزے ست گھر کا آ کے رکھ لو دس روزے رکھ لے گا کہ اللہ قربانی کا اجر اور ثواب بھی, بھی دے دے گا حج مکمل ہو جائے گا وہ دے رکھے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گیارہ بارہ اور تیرہ زلحج دے او حاجی روزے رکھے جڑا قربانی نہیں کر گیا جڑا کار مسافر نہیں کر موجود ہے حاج واسطے نہیں گیا او دے واسطے دس گیارہ بارہ تیرہ زلحجہ دے روزے ملہ قرار دے دیتے فرمایا اے تو ادھے کھان پین دے دینے اللہ نے اجازت دیتی ہے کھاؤ بیو فَقُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُ الْبَاعِسَ الفَقِيرُ قربانی کرو خود ب غریب غربے نو کھلا یہ پابندیاں ہیں جہاں جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت فرمائی نوز الحجہ تک روزہ بعض دوست اید دن نے کہ میں روزہ رکھا ہوا ہے یہ بڑی سخت غلط فہمی ہے اور لا علمی ہے یاد رکھو دونوں عیداں عید الفطر اور عید الضحا اینا دو دنا اندر روزہ رکھد ہے شیتان ادیث ہے شیتان مسلمان کی زد اندر مسلمان دے اٹ چلتا ہوا عید الر بھی روزہ رکھتا ہے عید الضحا بھی روزہ رکھتا ہے کہ تو تانا پینا ہے میں اج روزہ رکھیا ہوا ہے وہ ساری زد اور ساڈے الٹ کر دا ہے اس واسطے عید الزا دن روزہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں روزہ رکھا ہے سنت رسول صلی اللہ وسلم یہ کہ عید الفطر دے دن آپ کچھ نہ کچھ کھا کے تشریف لے جان دے عید پڑھ تے عید الازہا دے دن نماز پڑھ کے آ کے کھان دے بس صحیحی بات ہے اور عید الفطر دے دن عام طور طورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خجورہ تناول فرما دے اکتے غضائیت انہاں اندر موجود ہے اسرا پورا مہینہ میں دنوں غذا عادت ہے صبح کھان دی خاند عادت ہو جاتی ایک مہینہ پورا بڑی حکمت ہے نیدیند. آدمی جائے پوکھ محسوس کردہ ہوئے عبادت کا بھی کوئی مزہ نہیں آ رہا کم از کم اینکائیت ضرور مل جائے جہدو کسی ہوا نہ جا سکے اللہ نوں اچھے طریقے نو یاد کر سکے اس واسطے آپ عید الفطر الطر دن کچھ نہ کچھ اور عام طور پہ کھجوراں تناول فرما اور وہ بھی تاک عدد اندر تین پن سات جن طبیعت چاندی تاک عدد اندر خجوراں تناول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تاک عدد آپ بڑا ہی محبوب سی ایک حدیث ہے اللہ یحب بترا اللہ شریق ہے کہ تاک عدد بڑا ہی پسند ہے اللہ نا قدر بڑا پسند دے دے. تناول فرما کے پھر دی نماز پڑھ دے دن واپس آ کے نماز تو فارغ ہو کے پھر کچھ, نہ کچھ تناول فرما دے جو اللہ دین تو میں عرض کر رہا تھا نفلی روزیا کے بارے اندر جس ویل حجا دا مہینہ گزر جانا ہے محرم دا مہینہ آ جانا ہے محرم اندر کچھ لوگوں نے تے اپنے واسطے ایک لانت دا طریقہ اختیار کر لیا کہ انہوں نے دی رنگ اختیار کر کے سمجھ لیا کہ اسی دین تے چل رہے ہیں اور اسی بڑی خدمت کر رہے ہیں اسلام کی لیکن مسلمانہ واسطے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقے کار اے دسیا کہ دس محرم نو آپ نے روزہ رکھا آپ یہ دسیا گیا کہ مدینے دے یہود دس محرم نو بڑیاں خوشیاں منا دیں کیونکہ اس دن نجات ملی تھی پھر آن اللہ نے موسا علیہ السلام کے انہوں کی امت نم کو نجات دیتی تھی دس محرم کو آپ نو ایک خبر دیتی گئی کہ مدینہ منورہ دے یہودی اس دن بڑی خوشی منا دے بڑے کھیل تماشے کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ ابھی بھی خوشی منا لیکن روزہ رکھ کے اپنے اللہ نو راضی کرنے آپ نے دس محرم کا روزہ رکھا جسے آپ کو یہ پتا چلیا کہ یہودیاں چو بھی جڑے اچھے لوگ نے دیندار سب کا جڑا ہے وہ بھی اس دن روزہ رکھتا ہے کہ آپ نے فرمایا اگر اللہ نے آئندہ سال زندگی رکھی تو ابھی ایک نہیں بلکہ دو روزے رکھا ہوں گے خالق الیہود و نصارہ یہودیاں اور عیسائیان نے مخالفت کرتے ہویا کیونکہ سانو اللہ نے الگ شریعت دتی ہے ساڈا او دین ہے جڑا اونا تو اس اعتبار نال مختلف مطلب ہے کہ انہاں نے کچھ چیزہ اپنی طرفو دین اندر شامل کر لیاں نے یعنی ساڈا دین خالص ہے اسی دو روزے رکھاں گے تو محرم دے مہینے اندر 9 اور 10 محرم دا یا 10 اور 11 محرم دا روزہ رکھن دا حکم دتا رسول اللہ صلی اللہ اس طرح نفلی روزے مزید بھی کئی اندر موجود نے آپ عام طور پہ نفلی روزہ رکھ دے رکھتے سوموار دن رکھ دے اور جمعرات دے دن رکھ دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا معمول تھی کہ نفلی روزہ سوموار ہوں گا یا جمعرات ہوں صحابہ نے محسوس کیا دیکھا کہ آپ روزہ سوموار دا یا جمعرات دا رکھتے ہیں تے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصا <سلام> اندازہ کیتا ہے کہ آپ دا نقلی روزہ ہے، أو یا کے سوموار دے دن ہوتا ہے یا جمعرات کے دن ہوں عموماً یہ کوئی خاص وجہ اور سبب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے e دو دن اللہ نے ہفتے اندر او مقرر کیے ہوئے نے جدو بندیاں دے عمل اللہ کے سامنے پیش ہوں اللہ دیہ ہاں ایک کچہری لگتی ہے بندے دے عمل پیش ہوں ہفتے اندر دو دن سوموار دا دن اور جمعرات کا دن اور اس سے ایک حدیث اندر اے فرمایا لَا او کما صلی اللہ علیہ وسلم. کہ کسے مسلمان نو اے اجازت نہیں او اے جائز نہیں کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی نال تین دن تو زیادہ ناراضگی رکھے غصہ رکھے وہ عمل پیش ہونے نے جے اپنے بھائی نال ناراض ہویا تو اللہ نے وہاف نہیں کرنا کوئی دنیاوی معاملہ ہوئے تو تین دن تو زیادہ ناراضگی رکھن دی اجازت ہی نہیں دیتی گئی اسلامت سڈے تے سال ہر سال گزر جاتے تین دن تو زیادہ اگر دو مسلمان آپس اندر ناراض رہے تے فرمایا دی کوئی نفلی کوئی فرضی عبادت ہی اللہ قبول منہ بنا کے نکل جا ادھر نکل جانا ہے ایک دوسرے آئی علیکم و علیکم سلام نہیں کہیں دے تے اللہ ناراض ہو جائے جی خوش ہو کے مل پل سلیک کرتے دیر بعد ملینے تو معانکہ کر لینے یہ بھی محبت اور پیار دی نشانی ہے نا معانکہ ورنہ السلام علیکم وعلیکم السلام مسافہ کر لینے یہ معمولی بات نہیں مسلمان دا ایک دوسرے نو خوش ہو کے مل لینے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ لا تحت کرم من المعروف الشیعہ کسے بھی نیکینو معمولی نہ سمجھیا جائے حقیر نہ کہ ملنا ہے اعتبار کا اللہ کردی ہوسے نیکی حقیر نہ معمولی نہ سمجھا جائے نیکی دا ازر اللہ نے دینا ہے اللہ اپنی شان دے مطابق ہی ازر دے گا یہ ذہن اندر ہونا چاہیے نیکی ہو یہ نا اللہ اللہ اپنی شان کے مطابق ہی اجر دینا ہے. اس طرح کسی گنا معمولی اور ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے کہ اے دی کی سزا ملنی ہے اے دی کی پکڑ ہونی ہے یاد رکھو گناہ دی سزا بھی اللہ نے دینی ہے اور اللہ کا فرمان ہے اللہ شدید العقاب میری سزا بڑی سخت ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو علی رب دی پکڑ بڑی شدید ہے اللہ دی سزا بھی بڑی سخت وہ شخص بڑا ہی بد بڑ نصیب ہے جہاں کسی نیکی معمولی سمجھ کے چھٹ دینا ہے تے کسے گناہ نو ہلکا سمجھ کے اختیار کر لینا ہے کہ او بڑا ہی خوش نصیبے جڑا نیکینو بہت بڑا سمجھ کے اختیار کر لیں دے کہ گناہ دی سزانو بڑا سمجھ کے ہو تو بچ جا لا تحتکرم من المعروف شیعہ فرمایا نیکینو حکیر نہ سمجھے جے معمولی نہ سمجھے جے کہ مثال کی دیتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ولو ان تلکا اخاک بوجہ تلکن و فی روایت بوجہ تلیکن بھی اور بھی جس وی دوسلم آپس اندر مل رہے ہوں اللہ فرشتہ فرما دے یاد ہوا پر تو لگوا فرشتے دیکھو میرے دو بندے آپس اندر خوش ہو کے ایک دوسرے میں مل رہے ہیں. اس ہی جو کو پہچان لوشن والا شکل دیکھ لو پہچان لو میں تواہ بنا کے یہ ایلان کرنا انی قد کد کا میں والا ہوا میں گناہ معاف کر دیتے جاتا. صرف خوش ہو کے ملن نت. تے جدو مسلمان ایک دوسرے نال ناراض ہو کے ادھر ادھر گزر نے پھر جانے ادولہ گسے ہندے ہونے خوشی تے اے نا کہ این قد گفر لہما لگوا معاف کر دون بخش دیتا دون اللہ تے بہانے بنا دے رہے معاف کرنے بخش ناراضگی اللہ نو بڑی ناپسند ہے تین دن تو زیادہ فرمایا ناراض رہن کی اجازت ہی نہیں کیوں عمل پیش ہو جانے نے جڑا مسلمان اپنے مسلمان بھائی ناراض ہویا اللہ نے وہاف نہیں کرنا او دا معاملہ ملتوی کر دیتا جانا مؤخر کر دیتا جانا کہ یہ چھڑ دیو اے جدوں تک اپنے بھائی راضی نہیں ہوتا ادوں تک میں معاف نہیں کرنا پھر جی اسی حالت اندر موت آ گئی پھر اللہ ناراض ہی رہا چار ایسے شخص نے جنہ کا معاملہ پیش ہوں آمال پیش ہوں سوموار دے دن اور جمعرات دن چار ایسے شخص نے جنہوں اللہ معاف نہیں کرتے انہوں کا معاملہ ملتوی کر دیں کون کون نے وہ ایک تو فرمایا آل وال ماں باپ دا نافرمان جس ویلے وہ عمل پیش ہوں نے وہاں دا کھاتا کھلتا ہے اللہ انکار کر نے کہ میں یہ کرنا جد تک اے دے ماں باپ یہ کرنا راضی نہیں کر اور ایک نوجوان دا قصہ حدیث اندر مذکور ہے اس سلسلے اندر آپ کی خدمت اندر ایک خبر پہنچی صحابا نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کیسا نوجوان ہے دن تو ہر شخص یہی سمجھتا ہے کہ اے دے ایک دو سائی باقی نے ہنے مریا کہ ہنے مریا اے دی روح ہن نکلی لیکن وہ مرتا نہیں پیا بڑی تکلیف اندر نہ زیادہ عالم تاری ہے موت واقع نہیں ہو رہی آپ نے یہ بات سن کے تے پہلا سوال ہی اے کیتا فرمایا او دے ماں باپ زندہ نہیں پتہ کیتا گیا تے خبر آئی کہ والد بہت ہو چکا ہے والدہ زندہ ہے آپ نے فرمایا جاؤ جا کے پوچھو وہ ماں نال ناراض تے نہیں غصے تے نہیں نال جس ویلے ماں کو پوچھا گیا کہ انہیں کیا میں تے بڑی سخت ناراض ہاں یہ منتھوں بڑی تکلیفہ پہنچائیاں ہوئی نے بڑا دکھ دیتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اطلاع دیتی گئی کہ ماں ناراض ہے غصے ہے آپ نے فرمایا جاؤ وہ ماں جا کے کہو یہ معاف کر تھے اپنی تکلیفاں بھول جائے معاف کر دے بیٹے جس ویلے ماں جا کے یہ پیغام دیتا گیا انہیں کیا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اے میرے سخت ازیت پہنچائی ہوئی ہے مینو تکلیف ایسی دیتی ہوئی ہے میں یہ معاف نہیں کر سک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اطلاع ملی کہ او معاف کرن واسطے تیار نہیں فرمایا اچھا ہوں آپ نے ایک نفسیاتی علاج سوچیا ماں کی مامتا کیونکہ نباس بھی سن محمد رسول اللہ نفسیات نو خوب جانتے سن اور ایک بہترین دا سب تو اچھا کام ہی یہ ہے کہ وہ مریض کی نفسیات نمجے فرمایا اچھا ماف کرنے تیار نہیں پھر پھر لیاؤ لکڑیاں اکٹھیاں کرو تیل لگا دو لکڑیاں دا وہ ماں کے دس دو کہ ہوں تگر مواف نہیں کرتی تو ابھی اگ جلان لگے ہاں وہ تی تیرے بچے نو ساڑ دیا گیا جلا دیا جس ویلے ماں پیغام پہنچیا کہ لکڑیاں ہی اکٹھیا کیتیاں جا رہی ہیں میرے بچے جلا واسطے تو وہ مامتا جاگ پی اس ویلے لگی قد عفوت عنه میں اپنے بچن معاف کیتا ہے تے نے تو میرے نال زیادتیان بڑھیاں کیتیاں ہیں لیکن میں معاف کیتا ادھروں ماں نے معاف کیتا ادھروں ادھی جان نکل گئی اپ کو خبر ملی تو فرمایا والذی نفض محمد بین یدیہی من اوس اللہ کی قسم ہے جے قبضے اور اختیار اندر میری جان ہے اگر اے ان معاف نہ کر دی کہ قیامت تک ان اسے طرح تڑپ دیاں رہنا تھی یہ جان نہیں تھی نکل نہیں سو اور جمعیرات دیتے ہیں حمل پیش ہونڈے نے کہ اللہ کنوں معاف نہیں کر دے آق الوالدین ماں باپ دے نافرمان جن نے اے دیکھنا ہوگے کہ میرے تے اللہ راضی ہے یا ناراض وہ دلی میار یہ دکھیا گیا ہے رز اللہ فی رز الوالدین و سخت اللہ فی سخت الوالدین جی دے ماں باپ راضی نے, او دے تے اللہ بھی راضی ہے تے جی دے تے ماں باپ ناراض نے فرمایا ماں باپ دے نام اللہ معاف نہیں کرتے جب عمل پیش ہوں دوسرے نمبر سے مطمن المر شرابی آدمی ہر دی ادائیگی شروع کر دے جدوں تک او, او اس نشے لعنت اندر گرفتار ہے اللہ معاف نہیں کر انکار تیسرا شخص بیان فرمایا مشاہن دل اندر اپنے کسی بھائی خلاف کینہ رکھن والا میں عرض کر رہا تھا نا کہ تین دن تو زیادہ ناراضگی رکھنے دی اجازت نہیں جی دل اندر بھائی خلاف کینہ ہے بغض ہے حسد ہے دشمنی ہے ناراضگی ہے تن دن تو زیادہ گزر گئے ہیں اللہ اللہ معاف کرنے تو انکار کر دیں دن کہ ادو تک یہ معاف نہیں کرنا جدوں تک یہ بھائی نال سلاح نہیں کرتا ناراضگی ختم نہیں کرتا اگر دو ناراض ہوں مسلمان لازمی بات ہے انہوں تے غلط بیانی دی وجہ نال اور دوسرا صحیح کہن دی وجہ سے ناراض ہویا ہو نا جی دونوں ہی سچے تے ناراضگی دی کوئی وجہ ہی نہیں ایک جھوٹا ہوگا ایک سچا ہوا فرمایا جہاں جھوٹا ہوا کرن واسطے پہل کر لوگ جی کیا او لڑائی ختم کریے چڈو اور چوتھے نمبر سے کنو نہیں کرتے اللہ چل شاہ لو فرمایا جڑا اپنی دوتی اپنی چادر اپنی پتلون اپنی شلوار جو کچھ بھی وہ پہن دکھنیا تو تھلے ہے دقبت اور تکبر پیدا ہوتا ہے اس عمل اللہ ایسے متکبر بھی معاف نہیں چار بندے نے سوموار اور جمعرات دے دن عمل پیش ہندے نے ہر ہفتے دو دن عمل پیش ہو رہے ہیں اللہ معاف تو انکار کر رہے ہیں بات چلی تھی کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم طور تے نفلی روزے سوموار رکھ دے گیا تے فرمایا دو دن اندر اللہ دے سامنے بندے دے عمل پیش ہوندے نے میری خواہش اے ہے کہ میرے عمل پیش ہون تے میرا روزہ ہو اللہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کدی بھی ایسا شوق آیا ہو کہ سا عمل اج اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے روزہ میں ہوکی کی ہوئے، میں ایس نیکی اندر مصروف ہوا تو اللہ کے سامنے میرا کھتا کھلے یہ تو شوق کی بات ہے جب بندے اس قسم دا شوق پیدا ہو جاتا ہے اس ویلے پھر اللہ بڑی قدر کرتا ہے وہ عمل دی نفلی عبادت اللہ اس واسطے بہت پیاری لگتی ہے کہ یہ پابند نہیں کیتا، مجبور نہیں کیتا، اپنی خوشی نہ ایک کم کریں واللہ شاکر علیم فرمایا اللہ بڑائی قدردان تے دان جاند ہے کہ کس جذبے نال کس ذوق اور کس شوق نل کوئی بندہ نفلی عبادت کرے انہ دو دنوں دے نفلی روزے رکھتے رسول اللہ, اللہ آم طور اس کو اگے پیچھے بھی نفلی روزے رکھ دے حضرت آئشا صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرما نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات نفلی روزے پے در پے رکھ دے سانو یہ خیال پیدا ہو جانا کہ ہون کدی آپ روزہ چھڈن گئی صحابہ نے بھی کوشش کی تھی اس طرح ت نے فرمایا ائی مثلی اللہ نے تے خاص طاقت اور قوت عطا فرمائی ہوئی ہے جو چن ہے جہاں میرے جیسی اور میرے جنی عبادت کر سکے یعنی یہ مل چلو روزے رکھو بھی روزے چڈو بھی لفلی اللہ نے مینو خاص اور اللہ نے خاص قسم کی طاقت اور دوسرے لفظ ایک کہنا چاہیے کہ اسلام کا ڈنکا بجان واسطے پوری دنیا کے کفر کا مقابلہ کرنا ہے پیغمبر نے علیہ السلام سر کن طاقت ہونی چاہیے کنا ہو کٹنا ہونا چاہیے پیغمبر کا علیہ السلام او فرمایا مسلی فرمایا تم نے جڑا میرے جنی میرے جیسی عبادت کر سکے نمونا ایک دے دتا ہے امت نفلی روزے بڑی قدر و قیمت ہے اللہ دان اور پھر فرضی روزے اندر کوئی اگر نقص پی گیا ہے تو اللہ صدق الفطر دور کر دین دینے تے جے نقص بڑا ہوفلی روزے نو نقص دور ہو جائے جس طرح حدیث اندر آدھا ہے کہ بندے دیا جس ویسے نمازوں کا حساب ہوگا نا تو فرشتے دسنگ اللہ اے یہ نمازاں نک سے نکلیاں خراب نکلیاں نے یا انہیں نمازاں کٹ نکلیاں نے تو اللہ فرمان کے دیکھو اے میرے بندے نے کوئی نفل فٹے نے کہ نہیں وہ کہیں گے ہاں یا اللہ نفل تے موجود نے تو اللہ فرمان کے چلو یہ نفرزی نمازوں کی جگہ نفل پا کے پورے کر دیو جی ہوں نے تے کر دیو پورا اللہ اللہ تے ایسا مہربان جنوب معاف کرنا ہے آپ بہانے پہ دستا ہے کہ اس طرح کر دس طرح کر دوں بھی کچھ خیال رہنا چاہیے کیسی کچھ نفلی عبادت بھی اپنی جمع کر چڑیے خدا نہ خاصہ فرضاں اندر کوئی کمی اور نقص نکلایا تو وہ پوری اللہ کر دے گا تے جے وہ اپنی جگہ سے پورے نے تو نفلی عبادت دا اللہ بہت بڑا آدر دے گا بہت زیادہ وہاب ملے گا اس واسطے گاہے بگاہے نفل بھی پڑھتے رہنا چاہیے لیکن نفل کسے طریقے بعض دوست جمعت الوا تزا عمری پڑھنی شروع کر دیں کدی چار چار پڑھ رہے ہیں کدی دو, دو کر کے پڑھ رہے ہیں یہ کہ جی ساری عمر نمازاں جہاں قزا ہوئی نے وہ پڑھ یہ طریقہ پیغمبر کے خلاف بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم والے ہو سکتا جا رہا ہونے جدو سمجھ دے دیتی توفیق دے دیتی اس عمل نو جاری کر لین دی تے جو کچھ پیچھے رہ گیا ہے فرمایا او دی معافی منگ لو گے تو معافی اللہ سارا کھاتا صاف کر دے گا بعض ایسا چیزاں نے مالا تاک, جدی بندے جی طاقت ہی نہیں ہمت ہی نہیں وہ کر ہی نہیں سکتا کیوں اپنے آپ کو مشکل اندر پا دلہ بھی ناراض کر دے ہو کہ میں رعایت دیتی ہے کہ اے جان بوجھ کے اپنے آپ مصیبت اندر پا رہا سفر اندر نماز قصر ہے یہ اللہ کی ایک رعایت ہے ایک انعام ہے بڑے طریقے نل سمجھایا ام المؤمنین حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی حضرت عائشہ رضی اللہ علیہ ایک سفر اندر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کے فارغ ہو کے تشریف فرما نے حضرت عائشہ نماز اجے پڑھ رہی ہیں جس ویل فارغ ہوئی ہی تو فرمایا عائشہ تیری نماز بڑی لمبی ہو گئی نماز پڑھ لی ہوئی ہے تیری نماز بڑی لمبی ہو گئی عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تے نماز پوری پڑی یہ کثر نہیں کیتی اے نہیں فرمایا کہ کیوں ایسا کیا نہیں سی کرنا چاہیے بڑے عجیب اور انوکھے انداز میں ذہن نشین ہو گئی بات فرمایا آئشہ اللہ جدو انعام دے نا بندے نو کہ او انعام بندہ قبول کر لے کہ اللہ بہت راضی ہوتا ہے اللہ زیادہ خوش ادو ہوں جدو او انعام دے تو بندہ چولی بچا کے بیٹھا ہو دے کہ اللہ اور دے ہوا ہو جائے یعنی یہ بات سمجھائی کہ نماز قصر جہی نماز دی رعایت اے اللہ دی طرف ایک چھوٹ ہے ایک انعام ہے رعایت ہے یہ قبول کریے تو اللہ زیادہ راضی ہوتا حالانکہ نماز سے زیادہ پڑھی سا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی تو نفل سان پڑھنے چاہیے مسجد اندر آؤ دو رقب پڑھ کے بیٹھو بہتر یہ ہے اگر وقت ہوگی تے دو رقب ضرور پڑھو تحت المسجد وضو کرو تے دو نفل پڑھ لو اور اے بارہا عرض کیتی جا چکی ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ دا مقام اور مرتبہ اللہ نے ان نفلوں تو ہی اینا بلند کر دیاج تو واپس تشریف لیا کے حضرت بلال بلایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال تو آئی میرے کو حضرت کریب آ کو بلا کے فرمایا بلال میں جس خطے اندر بھی گیا جنت کے جس حصے اندر بھی گیا تیرے قدمہ دی آواز ہر جگہ مینو سنائی دینی دی تو تا ایسا عمل کرنا ہے تیری کہڑی ایسی نیکی ہے اکی چانسو آ ارض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مینو اپنا کوئی ایسا عمل کوئی ایسی بات یاد نہیں جیڑی میں بطور خاص کرتا ہوں فرمایا پھر بھی ارض کیتی میری ایک عادت ہے میں کوشش کرنا کہ ہر وقت باوضو بوزو رہا با بوزو رہن کی کوشش کرنا تے جدو اپنی ضرورت کے تحت میرا وضو ٹوٹ دے دوبارہ نواں وضو کرنا نا میں ہر نمے وضو سے دو نفل پڑھ لے یہ سن کے تھبکی دیا ہے اس نے فرمایا زاکا یا بلال, زاکا یا بلال بلال اے مقام اور مرتبہ کسی طریقے نسلی عبادت دی اللہ دے ہاں بڑی قدر ہے نفلی روزے کدوں نہیں رکھنے چاہیے دو دن تے میں عرض کر چکا ہوں کہ آدمی کار ہو عید فطر اور عید الضحا اے دونوں دن مسلمان اللہ نے خوشی دے نے کھان پین دے پیانے نے حلال اللہ نے جو عطا کیا کھاؤ پیو روزہ نہیں عید الفطر اور عید الضحا منع ہے روزہ گیارہ بارہ اور تاریخ عید الضحا دیا یہ بھی انہوں نے بھی فرمایا ایام میں اکلو سرب کھان پین دے دن نے اندر بھی روزہ نقلی نہیں رکھا جا سکتا منا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ والے اسی طرح فرمایا کہ کسی بیوی نو خامن کی اجازت تو بغیر نفلی روزہ رکھن دی اجازت نہیں خامن کو اجازت لے کے روزہ رکھے نفلی یہ حقوق نے نا فرائض ہے اور حقوق ہیں بیوی عبادت گزار ہوئے اللہ توفیق دے و مزید نیکی دی. لیکن خامد کو اجازت لے کے نفلی روزہ رکھ سکتی ہے اجازت تو بغیر نقلی روزہ نہیں رکھ سکتا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرانی ہے آپ کا فرمان ہے تو رمضان کے گزرن تو بعد سانو نیکی اندر سست نہیں ہونا چاہیے بلکہ مزید ذوق نل شوق نل محبت نل پیار نل پیارکیاں جاری رکھنیا چاہی اور یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دی رحمت شاملے حال ہو گئی ہے ہوں اس رحمت تو میں باہر نہ نکل جا کسے شخص کوئی اپنے باغ اندر اپنے محل اندر داخل کر کے کہے کہ لے ہوں تھی رہا کرا پی وہ بڑا ہی بدنسیب ہوا جا کے چلا جائے اللہ نے گناہ معاف کر کے اپنی رحمت اندر اپنے بندیاں داخل کر لیا ہے تو وہ بندہ جہاں اس رحمت جو نکلن دی کوشش کرے وہ پھر بدنسیب ہی ہوگا اس رحمت دے اندر رہنا چاہیے اور اللہ دی رحمت اسی بندے دے شامل حال ری جا بندہ نیکی دا شوق کرتا ہے نیکی دا متلاشی ہوں نی اللہ خانو بھی اپنے ایسے بندے بنا لوگ کہ جنہ نے نیکی دا شوق ہوے نیکی دا جذبہ اور نیکی دا ذوق ہو اور نیکی کی تلاش اندر رہے ہیں کہ کوئی موقع مل جائے کوئی بہانا بن جائے ابھی نیکی کر لیں دنیا مزرعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا آخرت کی کھیتی ہے ایتھے ابھی اپنی فصل بیج رہے ہیں بو رہے ہیں کھیتی کاشت کر رہے ہیں آخرت اندر یہ کاشت کیتی ہوئی کھیتی تیار ملے گی جنہیں اچھی کاشت کی وہی کھیتی لہل آ رہی ہوگی جنہیں بری کاشت کی خیال نہیں رکھا دی کھیتی مرجائی ہوئی ہوگی سڑی ہوئی ہوگی خراب ہوئے گی بابا جادو ماں آ میلو ہا بے اسے کھیتی سامنے نظر آ جانا کیوں یہ شوق سارے دل اندر نہیں آتا کہ جس ویسے ابھی اپنے رب کو پہنچیے تو ساری کھیتی تیار ہوگی. رہی ہوگی. کے خوش ہو رہی ہوش ہو جائیے اللہ اللہ ایسا ہی ہوئے کہ تیار ہوئے اور لہلہ ہار ہی ہوئے خوشی اپنی اور تو نے افسوس کرنا ہے لیکن افسوس دا فائدہ نہیں ہونا وہ افسوس افسوس ہی بن کے رہ جائے گا کوئی نفع اور فائدہ نہیں ہوگا وا آخر الحمدللہ رب نہ ایک دو مسئلے تے نہیں ایک تے اے بات گئی ہے کہ کوئی شخص نماز با جماعت ادا کر رہا ہے لیکن کسے وجہ تو اونگ گیا ہے یا خیالات منتشر ہو گئے نے امام دن رکوع نہیں کر سکیا امام رکوع چلا گیا ہے ایک کھڑا رہا ہے یا کوئی غور ایسا نماز دا حصہ چھٹ گیا ہے نماز دے دوران کہ ان کی کرنا چاہیے نماز دوبارہ پڑھن دی ضرورت نہیں نہ وہ رکو کرن دی ضرورت یہ حدیث اندر آد ہے کہ امام دے پیچھے مقتدی دی غلطی کوئی غلطی نہیں گنی جاتی اللہ نے یہ رعایت رکھی امام دے پیچھے مقتدی دی غلطی غلطی شمار نہیں ہے لیکن امام دی غلطی سارے مقتدیاں مختدیا بھگتنی پہ امام بھول گیا ہے پچھو حکم ہے سبحان اللہ کہہ اللہ اکبر احساس رکت ایک گئی ہے ایسا بھی ہو جاتا نا بعضوں کا رکت پوریا خیال آگے اور سبحان اللہ امام کچھ کھڑا ہوا ہے رقط ہو پڑھ لی دیکھو مسلمان دا کوئی کم بھی اللہ ضائع نہیں کرتا نیک نیتی ہوئے صحیح فرمایا جی رخت گھٹ سن ایک رکت ہور پڑھ لی اٹھ کے تے اخیر سے دو سجدے کر کے سلام پھیر دیتا دنوں سجد سجدہ ہے. سب کیا جاتا ہے تے اے جڑے سجدے نے اے شیطان دے منہ تماچا بن کے بچتے ہیں کہ تو میرے بندے نو نقصان پہنچاؤ کی کوشش سی اگر نقصان تو بچا لیا اللہ وہ زلیل کر دے جے رکتہ پہلے ہی پوری سن ایک رقط ہور پڑھ لی ہے زائد زیادہ ہو گئی چار دی بجائے پانچ پڑھ لیے تین دی جگہ تے چار پڑھ لی جیسی بھی نماز ہوگی جے پہلے ہی پوریا سن تو ایک رقط ہور پڑھی گئی ہے زائد پہ دو سجدے کر لے تے دو سجدیاں نو بھی اللہ ایک رکت بنا کے دو نفلوں کا سواب دے رہے ہیں طرح بھی مسلمان خسارے سے لیا نقصان نہیں ہوا مقتدی کے پیچھے امام کے پیچھے مقتدی کی غلطی غلطی شمار نہیں ہوتی وہ اپنی نماز اندر سے قسم کا شعبہ نہیں کرنا چاہیے کہ پتہ نہیں کی ہو دوسرا سوال کسی دوست نے یا کسی محترم نے یہ کیتا ہے کہ کسی خاتون نے روزہ رکھا تھی لیکن افطاری تو تھوڑی دیر پہلے انہوں کو عذر ہو گیا کیا او دا او روزہ پورا ہو جائے گا یا نہیں نہیں وہ روزہ بہتر سی کہ چھٹ دی تے نا لیکن او دی جگہ تے ایک روزہ بور رکھ ہوا سواب اللہ الگ دے دیں گے انہیں سارا دن محنت کیتی ہے لیکن فرض پورا نہیں ہو سکیا گنتی پوری نہیں ہوئی ایک روزہ بعد رکھ لینا چاہیے ایسی خاتون تیسری بات اے ہے سارے دوست شیخ محمد یونس صاحب بیٹھے نے سامنے ستائیس رمضان المبارک ایک حادثے چ والدہ دا انتقال ہو گیا ایک ایكسیڈینٹ چیخ خواہش ہے کہ انہوں کا جنازہ نماز تو بعد دا رائبانہ جنازہ پڑھوں گے آخری بات اے ہے